اور شہر کے پرلے کناری سے ایک شخص دوڑتا آیا کہا اے موسا بے شک دربار والے آپ کے قتل کا مشورہ کر رہے ہیں تو نکل جائے میں آپ کا خیر خواہ ہوں